احمد اللہ اللہ وہیم آج مئی انیس سو اٹھ کی جون انیس سو اڑسٹھ کی انیس تاریخ ہے ہم جاوید نامے کی کلاس میں سولہ کفے تک پہنچے تھے وہاں سے بات اب آگے چلے گی بات پیچھے سے یوں کے لیے آ رہی تھی کہ ہر دو زیادہ زیاد دلیل احمد ازاں یعنی بتا یہ رہے تھے کہ دو قسم کی پیدائش ہے ایک دو بچہ اس دنیا میں آتا ہے یہ پیدائش اول ہے اور پھر یہاں سے آگے جاتا ہے تو پھر یہ اس دنیا کے لیے اس کی پیدائش ہے اب وہ یہی سے بات اب آگے چل رہی ہے یہاں سے آگے جانا اس کو پیدائش کرنا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی لیکن اس سے آگے اب جو جس محفوظ پہ یہ پہنچ رہے ہیں پھر یہ وہیں جا کے اسی گلے کے اندر گرے یہاں سے بات کے جو ہے وہ بڑے زور سے یہاں سے شروع ہوتے گفتگم ان زادن نمی دانم کے چیز یہ جو ہے دوبارہ پیدا ہونا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کیا چیز ہے اب یہ دیکھیے گفت شان اشوں میں زندگی نے کہا کہ یہ شان اشون زندگی یہ کیا چیز ہے یہ ان کے ہاں کا تشرق ایک بڑی بنیادی چیز ہے جہاں جہاں بھی انہوں نے قرآن کی آیات سے بات کیا ہے اس میں یہ آیت بھی یہ لے کے آئے ہیں اور اتنا غلط رشتے دار کا ہے بھارت حالت ہوتی ہے اپنے آپ سے ہوتی ہے ہوں سماوا کے بل ہے کللہ یا یعنی میں نے کہا ہے نا کہ ان کو کہیں سے چن کر ایک مل جائے کہیں اور تصے رکھتے ہیں تو اس کے اوپر چن بناتے ہیں آپ ہی رات ہیں اس ہوا کی اب کن یومن بھوا جو ہے ہوا کہ ہوا انہوں نے ریا کو دا دیتا کہ وہ ہر آن میں ایک نئی شان شانیاں ہر محل بٹکے گرا یار برآمدہ و جہاں سے اور اسی کا وہ یہ ہے کہ خود پوجا ہو خود خود پوجا کرو خود گلے پوزا خود رندوں سے دور خود بر سرے آنکھ فریدار خریندار آمد بے شکست کو رواں سے ہر چلے دار برآم اب یہاں سے یہ رحمتیں وجود آتی ہے ان کے یہاں کی کہ ایک تو وہ ذات ہے نہ وہاں یاد رکھیے یہ زندگی جہاں یہ کہتا ہے یہ ہیل کیپیٹل سے ہوتی ہے اور مراد اس پر خدا ہوتا ہے یہ زندگی جو یہاں بس لایا ہے اس کے نیچے آپ لکھ لیجیے اس سے مراد جو ہے یہ خود خدا ہے اب وہ یہ کہتے یہ ہیں کہ کل نہ جامن ہوا كی شان وہ ہر آن میں ایک نئی تھا پیسر بدلتا چلا جاتا ہے اور وہ اتنا ہی ٹکڑا ہے اس كھائے میں كہتا ہوں اگر دو آئے تھے پیچھے جائیں تو سے اس کی تربیت تو یہیں مزید ہے كلو من الحے ہر كان ود کا وج رب سے دل جلا لگتا ہے قرآن خود ہی دو چیزوں کے اندر یہاں ڈسٹنگشن ڈالا جاتا ہے کلو مان آئے جی اور کلو مان آئے ہے وہ دوسری چیز یعنی تاریخ کائنات جو یہاں موجود ہے وہ ایک ہے اور اس کے مقابلے میں ایک دوسری چیز ہے جسے وجہ رب کا ہے اداسی ذات کہا ہے دونوں کے اندر امتیازی خصوصیت یہ بتا دی ہے کہ کلو من علیہ فان یہ ہمارے ہاں تو فنی یا فان کہتے ہیں جو ختم ہو گیا ہو جو عدم چلا گیا ہوگا. لیکن عربی زبان میں اس کے معنی یہ نہیں ہوتے اس کے معنی ہوتے ہیں تغیر تضیر اور باقی جس کو کہتے ہیں اس کے معنی ہیں غنا قابل تجیر بکا کے معنی ہے نا قابل تجیر ہونا فنا کے معنی ہے تجیر پذیر ہونا ہوں گے اور پھر نے یہ انہیں دیکھا کہ یہ جو ہے نا کلو مانا لگا پان یہ قبر کے باہر ہوتا ہے یہ لکھ ہوا یعنی ان کے نزدیک وہ پان جو ہے فنا جو ہے وہ اس وقت ہے جب آدمی مر جاتا ہے مردہ ہو جاتا ہے یہ سوچا کسی نے نہیں یہ پانی جو ہے یہ اس میں پائل ہے اس کے تو مانے ہر آن میں ایک چیز جو ہو رہی ہے اس سے آرندن ہم اس وقت یہ بھی نہیں کہیں گے کہ کسی زمانے میں جا کے جس کی ایک دم حاصل کرنا ہے آرمن وہ ہے جو اس وقت اس حاصل ہے تو اس میں فائل کے تو معنی ہوتے ہیں کہ جو خصوصی اس میں بتائی جا رہی ہے وہ اس وقت موجود ہے تو فائن کے معنی اگر فنا ہو جانا ہو جیسے یہ کہتے ہیں کہ مر جانا فنا ہو جانا تو یہ تو مستقبل میں جا کے کوئی چیز ہونے والی ہے نہ. اور وہ فائن ہے کہ جو اس وقت بھی ہو رہا ہے عربی قائدے کی روح سے بھی سیکھ اور عربی بنیادی معنی کی روح سے بھی بالکل صحیح چیز ہے فانین کے معنی ہر آن کا ہے الحاظ یہ چیز قرآن کیا جاتا ہے یہ آج کی سائنس جی ہمیں کہہ رہی ہے کہ کوئی کائنات کی شاعری ایسی نہیں ہے جو اللہ حال ہی ایک سانح کے لیے گرے اس میں ہر آن ایک دیر پیدا ہوتا ہے ان لوگ من اللہ تغیرات میں سے گزر رہی ہے ہر چیز مشہور ہے اس لیے لیکن کلو مان کہنے کے بعد رجب کا وجہ رب جناب رام ایک ہے اس کی اب یہ اس میں آپ دیکھیے باقی ان نہیں کا یعنی یہاں فائل ان, فائل ان نہیں لایا ہے اس میں فائل نہیں ہے یہ یہاں ورنہ لایا ہے اس لیے کہ اس میں تغیر نہیں ہے ایک ہے جس میں تغیر نہیں ہے اور وہ خدا کی کا ہے کلو من علئے پانی و یم کا وجہ ردم دائی کس قدر عمدہ دونوں میں ڈسٹنکشن انہوں نے کی اب وہ جس کے متعلق اس نے کہا ہے کہ وہ ہر تغیر سے نا آشنا ہے ایک ہی سانس میں کہہ لے پیارے کلو یومن واقعی شان وہ ہر آن میں ایک نئی جان کے اندر ارے اس میں تو تو وہ آ رہا ہے کبھی آ رہی ہیں جس کے متعلق کہہ رہے جبکہ وہ رپنے کا جلد ڈالنے والی کرام وہ کلّا جامن ہوا کہ کی شان کس طرح سے ہوگا لیکن ان کو یہ مل گیا کلّا جامن ہوا کھیشان کیا ہوا دیکھیں گے آپ کہ وہ رام بھی وہی ریم بھی تو بھی وہی یہ بھی وہی اب اس آن میں اب اس آن میں ہر در کا بچلے بگ رہا گربران کیا کلّا جامن ہوا ابھی شان اب لائے کیسے وہ تو وجود تاریخ آ تو وہاں رکھا اب وارت ہے وجود کے معنی جہاں جو کچھ ہے یہ بھی وہی کچھ ہے ابھی وہ کچھ تو جہاں ہر کام تجربہ آ رہا ہے ہر چیز بدل رہی ہے یہاں پھر وہ بدلنے والا کیسے ہو گیا کہ جی وہ کنیا جامن ہے بھی شان وہی رہتا ہے اپنی وزرا کی شان بدل دیتا ہوتا وہی ہے وہ وہ اپنی ایک شان بدلتا ہے اب ایک حکران میں دیکھا کلا جانن ہوا شام اب یہ دیکھیے جو کلا جمن ہوا بھی شان کے درمیان ایک اور آ گئی اوپر یہ کہا تھا دل جلال والے اکرام جلال تو قوتوں کا مالک ہے لیکن وہ صاحب اکرام ہے کرم تو ہوتی ہے گھنی قسم کی اس قدر فرمان میں شو نوا دینے والا یہ اسی قیت ہے اب صورت یہ ہے کہ یہاں ہر چیز جو ہے ہر آن کو وہ سامان نشو و نما ہم پہنچاتا ہے یس الحم من کس سماوات ون عرب یس الحو کا من اس ہمارے یہاں ترجمے میں کیا گیا سوال کرتی رہتی ہے اس سے ہر چیز جو زمینار مانگتے ہیں یعنی ارب کو جی رہتی ہے سوال کرتی رہتی ہے اس کو کیا ہوا تربیت چلا آ رہا ہزار بس تب یہ کیا کہہ رہے ہیں حالانکہ عربی زبان کے اندر یہ سالہ یہ سیکنڈری معنی ہے سوال کرنا اس کے معنی ہے احتیاط کے کسی کا محتاج ہونا یعنی سوال ہی ہمارے یہاں کہتی ہے محتاج کو شاید محتاج کو کہتے ہیں سوال اس کے ہاں جا کے کیا اس کا معنی ہے اپنی احتیاط کو جا کے بتایا یہ ہمارے ہاں بھی معنی لیے جاتے ہیں اور عربی کے تو بنیادی معنی اس کے لیے ہی ہیں احتیاط کے معنی ہوتا, ہوتا ہے یہ جو دوسرے سے ہم پوچھتے ہیں وہ بھی ہم اصل میں احتیاج میں ہوتے ہیں اس کے علم کے ایک انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہے ہماری یہ ضرورت ہے جس کو ہم دوسرے کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ ہمیں یہ انفارمیشن دیتا ہے اس معنی میں سوال کے معنی کو ہو گیا ورنہ بنیادی معنی جو ہے سوال کے اس کے معنی احتیاج کے ہیں اتنی عجیب چیز اسی ساری ہر شہ یہاں کی تغیر پذیر ہے اور یسو لمن کس سماوات ون آرز و سماج میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کی محتاج ہے اپنی لبویت کے لیے اپنی نشونما کے لیے اس کی محتاج کمان وہ دے رہا ہے کیفیت یہاں یہ کہ اگر یہ شہر نا قابل تغیر ہو تو ایک دفعہ ایک متعین کر دیے نا تو اسے یہ چاہیے لے لیا چھٹی پر کلہ جون ہوا ہوا جو معنی ہے وہ مانفس مار آتے ورد کے لیے کہ مانفس ناواتے والے اس لیے وہ کلر فی کل جو شان ہر آن میں اس کی ضرورت کا تقاضا بدل رہا ہے اب آپ دیکھیے کہ اتنی عظیم کائنات اس اتنی اشیاء ہر آن ان کی ضرورت کا تقاضا بدل رہا ہے اور وہ اس کے تقاضے کے مطابق رزق دے رہا ہے میں نے اس دن بتایا تھا نا کہ رزق کے تو معنی یہ ہیں کسی کو اس وقت وہ چیز ہے نا جس وقت اسے اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے رزو کے معنی بنیادی یہ اب یہ چیز کہ ہر آن میں ہر شے کی ضرورت بدل رہی ہے تقاضا اس کا بدل رہا ہے اور وہ اس کے تقاضے کے مطابق سامان رجوبیت دے رہا کتنی بڑی یہ چیز ہے سب آئیے آلائے ربے کو مار کے خرچہ بتا سکتا کہاں تک تقریب کرو کے جن کی یہ ہے نی وہ ساری آیا کتنی ایک عظیم چیز اس میں سے کڑیا گاؤں میں ہوا کی شان ہوا کہ میں نے یہاں خدارے لیے کہ اب خدا جو ہے وہ ہر آن میں ایک نئی شان کے اندر پیدا کرتا ہے یہ جو چیز ہے اسے کہتے ہیں شون زندگی شان کی جمع شرون یہ اب تصوف کے اندر ایک خاص چیز ہے کہ یہ جو ہے گفت گفتگو زادن نمی دانم کے چیز میں نے کہا کہ یہ جو تم کہتے ہو ہر آن میں نئی پیدائش ہر آن میں نئی پیدائش یہ نئی پیدائش کیا ہے تم تو کہتے ہو کہ وہی وجود ہے اس وجود کی یہ نئی پیدائش ہر آن میں کیا گانے اشکوں نے زندگی کیا اس لیے کہ دلہ یہ امن ہوا فان ہے تو اب ہر آن میں جو اس کی شان بدل رہی ہے یہ زادن نو ہے ایک نئی پیدائش ہے اس کی میں نے پوچھا کہ یہ نئی پیدائش کیا ہے اس نے کہا کہ اس میں بھی یاد رکھوں وہی ہے دان اور چمن ایسے بھی ہے یہ ادار کی چمون میں سے ایک شام ہے جو ہر آن تمہارا میں نے کہا پیدا ہونا یہاں آنا تمہارا وہ بھی وہی آ رہا ہے جہاں جا کے جہاں سے کسی اور انداز میں پھر پیدا ہونا وہ بھی اس کی ایک شان ہے گویا وہ ہر آن میں جملہ جنگا تو ترجمہ ہے یعنی یہ ہے کہ جہاں یہ لوگ یہ آج کے ہاں کا دیں رومی, رومی کرنے والا اقبال بال والا یعنی یہ نو ابھی بڑھا ہو جانے والی یعنی دونوں ہی تو سروس کی دنیا کے اندر رونو کا وہ مقام ہمارے یہاں فیکر کی دنیا کے اندر اقبال کا یہ مقام اور یہ دونوں آپس میں یہ کچھ کر رہے ہیں <coughs> عظیب مصیبت میں بنے ہوئے وہ تو مرمر میں ایسے مصیبت میں ہوگا کہ نہیں میں رام تم مصیبتوں سے دکھلے ہوئے ہیں تو تماشا لے کے رہے گا ہم کیوں مصیبت میں شکر کرو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کا تو ہی نہیں ہے ہم سے کسی شانے شہنے زندگی کے اندر جب بیٹھتے تھے باتو کیا کتنا بڑا احتان ہے اس کا شیرا آئے زندگی ریب ہلو کیا رہ کبھی چھپتا ہے کبھی آتا ہے ری بو ہلو جب کے اندر سبات آن سر مرو یہ جو ریب میں جس وقت وہ ہوتا ہے تو سب میں ہوتا ہے وہاں جو ہے اپنے اس قرضے کے پیچھے وہاں وہ اسی طرح کا خدا ہوتا ہے اس میں کوئی چیز لیکن جب وہ حضور میں آتا ہے یہاں ظہور اس کو کہہ لیجیے نا تو پھر در مرور یعنی میں کہتا ہوں یہاں یہ لفظ جو ہے مرور میں کافی کے لیے لیا ہے رہنا اگر یہ سوچتا تو یہ مرور یعنی اس کے اپنے فلسفے کے اعتبار سے بھی لفظ ہے مرور تو اس چیز کو کہتے ہیں جو آئے اور پاس ہو جائے گا گزر جائے. جائے جو مرور تو کہتے ہیں اس کو ہے تو اب اگر اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بھی آتا ہے اور پھر ڈبر جاتا ہے تو اس کے معنی ہے یہاں پھر نہیں رہتا تو وہ اس کی بھی کیفیت یہ ہے کہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا لیکن وہ مرور وجود کے بعد بہت یعنی خود اپنا ہی کوئی فلسفہ ان کا فلسفہ تو باد وجود کا یہ ہے نا کہ وہی وہ زندگی ہے لائف وہی وہ ہے وہی وہ ہے اور اس میں تغیر نہیں ہوتا محل کہہ کر بدلتا ہوا چلا جاتا ہے یہ سوال ہی نہیں ہے کہ اب ہے اب نہیں ہے سوات و مرور جو ہے جی یہ اس کے لیے تو بہت غلط چیز ہے تو کیا بھی جی ہے سواط و مرور جو ہے وہ تو کل یامن ہوا تھی وہ جو فائم ہے کلو مانا جا فانم کی جی تو یہ چیز ہوگی سبات و حر لیکن وہ جس میں تو یہی نہیں ہے اس میں کبھی وہ سوات اور کبھی اس کا مرور یہ اصول یعنی ان کے رسول کے لکھلاف ہے یہ چیز یہاں یہ یوں اور اپنے ہاں بھی یہ تو کھاتے ہیں غیر اور حضور میں زندگی کے دو انداز بتائے ایک میں سواج ایک میں مرو بالکل غلط ہے زندگی خدا ہے نائف ہے اس کے لیے یہ دو کتنے آپ کہہ سکتے کہ سواج ہے اور مرو ہے اس میں غلطی کر دیا گاہ با جلوت نی بدازل سی پھر غلطی کر دی گاہ با جمع ساور سازر خلبت تو ہو گیا نا غائب میں جب اپنے اس مقام میں ہوتا ہے تو پھر کنسنٹریٹ کر کے اپنی ذات کے اندر سمٹ کے تو پھر وہی وہ خدا ہوتا اور جب وہ جہور کے اندر آتا ہے یہ وقت گداگر کتنا خطر ہے یہاں کا یعنی اگر اس کی احیعت یہ ہو گئے کہ وہ اپنے آپ بھی بجوکر دیتا ہے گدافت تو بھی بجوکر دینا ہوتا ہے یہاں جی. ہمیں بتاتی ہو یہ کہ وہ صرف کہہ کر بدلتا ہے یہاں کہتے یہ ہو کہ جب وہ اس ضرور کے اندر آتا ہے یا عالمی موجودات کے اندر آتا ہے تو اس میں اپنے آپ کو یعنی تمہارے میں تو ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے فلسفے کے اعتبار سے بھی یہ جو چیز اس نے کہی ہے یہ غلط ہے وہ جو لائف ہے وہ کبھی بھی یہ کیفیت نہیں ہے کہ آپ نے آپ کو میزت یہ نہیں ہے صورت اس اور پھر بخصوت جمع میز عادت بادیگت یعنی وہ کیفیت اس کی جو ہے وہ انتظار کی ہے پلاؤ کی ہے پھر اس کو سمتاؤ ہے اس کے اندر جمع میس عادت حالانکہ زندگی کے متعلق پہ اس نے دوسری جگہ جو کہا ہے نا جہاں یہ اس میں سے نکل جاتا ہے نا جی ایک بین بچوں وہاں باپ بڑی پتے جا چل انسانی زندگی کے متعلق یہ بات کریں کہ زندگی انجمن آرہ نگہ دار خدس بڑا ان زندگی انجمن آ رہا ہو نگہ دار خد اصے در کاتلا با ہمارا ہو بے ہم شاؤ آہ. آہ. کیا بات کر رہی اتنا بڑا سوشیالوجی کا مسئلہ کہ فرد اور جماعت کا تعلق کیا ہے ان کے ہاں مصیبت ہے فرد کو جماعت کے اندر جرم بناتے ہیں تو وہ ریجیمنٹیشن ہو جاتی ہے کمیونزم کی وہ نازیزم کی پیسزم کی فرد باقی فرد کو اگر الگ وجود اس کا دیتے ہیں تو جماعت بنتی نہیں ہے اس یعنی اس چیز کو اس شخص نے یہ لایا ہے قرآن کی ارد فرد اپنی انفرادیت کو بھی کام رکھتا ہے اور اس کے بعد جماعت کے اندر اس کا ہے بھی بنتا ہے لیکن جرس اس قسم کا بنتا ہے کہ اے کے در کافلا با ہمارا بے ہما شو خوبصورت بن اور پھر اس میں شیریت کتنی ہے اس کی زندگی انجمن آ رہا ہو لو شیریو یہ بہت بڑے عجیب سے رکھ زندگی انجمن آ رہا ہوگے تارے خدا اے کے در قاتل آئی با بے ہمارا بے ہم لیکن انجمن آ زندگی انجمن آ رہا نجے دارے خود اثر بڑا, بڑا, بڑا خوبصورت اب یہاں یہ دیکھیے نا وہاں لایا ہے تو با ہما رہو بے ہمر شو کیا بات ہے یہاں یہ ہے کہ گا مدرس می بداضت کھینچ رہے یعنی انسان کی اپنی زندگی کے متعلق تو یہ لے آیا ہے کہ وہ جذبی نہیں ہوتا جماعت کے اندر اس کی تثیت یہ ہے کہ جلبت میں آتا ہے تو رہا ہے گزر خیسٹات اچھا جی اب یہ جلوت اور خلوت جو ہے اس کی کہیں وہ سیمٹ کے ادھر جاتا ہے اپنے ہاں تو پھر نہ تو ہوتے لگوں کبھی بھی ادھر آتا ہے تو یہ پیکر بدلتا ہے اب اگلے شیر جو ہیں اسی کی تفتیر میں ہے جلوت او روشن اد نور صفات اب یہ دیکھیے اب یہ ذات اور صفات کے اندر فرق پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو جلوت کے اندر آتا ہے تو وہ نور صفات ہے اچھا جی حلوت اں مستیر اد نور ذات میں پوچھتا یہ ہوں کہ خلوتِ ا جو تم نے کہا ہے ور تو ایک ضمیر ہے نا اس کے لیے وہ مستمیر ہوتا ہے آج دور ذات یہ ذات الگ ہے او سے دیکھ رہے ہیں کس طرح سے چھوکر پہ چھوکر خاصہ چلا جا رہا ہے نور لینے والا روشنی حاصل کرنے والا روشن ہوتا ہے وہ وہ او الگ کر کے بتایا ہے او الگ ہو گیا نا وہ روشنی حاصل کرتا ہے نور ذات سے وہ ذات تو بھی الگ ہوئی پھر جہاں سے وہ کرتا ہے او ذات دو الگ الگ تم نے یہ چیزیں کہی ہیں یہاں جو ہے ضرورت ا روشن داد نور سپا چلیے اس کی جلوت کہہ دیا گنجائش نکلائی نہیں چلو جہاں وہ اس کی جلوت ہوتی ہے نور سکات کے موسم ہوتی ہے اس میں بھی حالانکہ کھٹے ہے ہوگی لیکن دوسرے مصرے کے اندر آ کے تو بالکل گھٹنے اٹھ گئے ہیں یہ قلوط ہوں مستمیر اب نور ذات حالانکہ ذات اور سکاط جو ہے اس کا تعلق تو گوہر اور آب گوہر کا اگر چھ ہم مثال نہیں دے سکتے کیونکہ اس نے خود کہا ہے لڑکا تو اس میں ہی شہر نہیں ہم مثال نہیں دے سکتے جس چیزوں سے مثال ہوتی ہاں جی مثال ہی نہیں ہم دے سکتے لیکن بہرحال حال انٹرون کے ہے ہیں کچھ تو میں نے کہا ہے نا کہ یہ چیز جس کے اندر ذات اور صفات دو الگ نہ چیزیں ہوں کچھ یوں ہم اپنی محدود سطح کی اوپر جاتے کہتے ہیں اور وہ اس نے اسی, اسی مشکل سے بچنے کے لیے یہ کہا ہے کہ گوہر میں آبے گوہر کے سوا کچھ اور نہیں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ذات و صفات کو کس طرح سے ایک چیز کہہ دیا ہے وہاں یہ باہر حال بات کچھ ٹھیک ہے یہ الگ نہیں ہم کر سکتے سر صفات کو رات سے الگ نہیں کر سکتے یہاں باہر حال اس کو الگ کیا ہے وہ اس کی جو جلوت ہے نورے پات سے روشن ہے اور خلوت ہوں او مستنی اور نور دات اور اونجے کیا ہوا یہ جس کی خلوت نور ذات سے مستنیر ہے کیا بتا اقل عمرا سور جلوت نی کشن چل ہے نکیل پائی ہے اقل سور جلوت نی کشن عشک اور سوئ تلبت می کشت اور دزاوت جان مر جشمکش کتنی بڑی اور اقل اور عشق کے دو مقام بتایا ان گار کھڑا کر دیتا ہے ادھر کچ بھی ہے وہ ادھر کچ دیا اکل ہم خد را ببی آنند دن چلیے عقل کو تھوڑا سا تو الگ کال لے آیا خالص عقل کی اب جے، جے فنکشن بتاتا ہے اقل ہم خد را بدی عالم زند تا تنس میں آب و گن راہد عقل کا دائرہ یہ عالم محسوسات ہے اس میں وہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے کی اوپر مار کیا تاکہ ان کا جو کرسم ہے اس کو کی چلی جائے می شبند ہر سنگ را او را ادی جہاں وہاں سے ہرکی آتا ہے یہ کتنا خوبصورت آتا ہے یعنی عقل کا اجیب بتانا ہر سنگے راہ کو کتنی خوبصورتی ہے عقل کو دلا ملتی ہے وہ ڈسپلنڈ ہو جاتی ہے جب وہ یہ جب بھی یہ, یہ مظاہر کی دنیا کے اندر جب وہ ڈسکوریز کرتی ہے لاس کو یہ دیکھتی ہے پورا اجیب ہو کتنا خوبصورت لوگ دلائے ہر سنگھیرا عقل کے لیے ادیب ہو جاتا ہے میشبت برق و صحاب اس سے باتیں کرتی ہوں برق و صحاب جو ہے چشمش داؤ کے نگاہ بے گانا نہیں بڑا مقام ہے عقل کا بھی چشمش داؤ کے نگہ دے گانا نہیں لیکن اوڑا جر سے رندانا نے یہاں آگے پھر وہیں وہی پورا دور سے رند گانا نہیںبور اجن میں اصل ہم اس کو آج کے نظر بے گانا نہیں تھا لیکن بے چارہ رہا آج سے رنگ گانا نہیں تک تو یہ ہم سمجھے کہ جرے گر انسان نہ صحیح یعنی فیصد صحیح یا آہستہ آہستہ صحیح بہرحال انہوں نے تو ایک مقام دیا ہے ایک مقام پہ تو پہنچائے گا اور ایک جگہ اس میں کہا گیا کہ ہر دو امیریں کارواں ہر دو کو منظریں رواں اب صرف بڑھیلا عشق کشن عشکر الگ برا کشاں ٹھیک ہے جہاں تک بھی اس نے نکل دیا اس نے جب رات کیا نیوز ہو جاتی تیل ہو جاتی ہے لیکن یہاں تک تو یہ ہے نا کہ ہر دو لو منتلے رہا لیکن اب ہے موبی صاحب آئے اصل گو آسان سے دور نہیں اس کی تصدیق میں میں جس طرح بڑے اور کراگ راہ ہے منزل نہیں یعنی اب یہاں سے دیکھیے نہ کس قدر سے تلاد واقعہ ہو جاتا ہے ہر دو امیلیں جاتا ہے ہر دو کو مندر ٹھیک ہے صرف امتیاز اتنا تھا پورت کش پورک پیسا کش چلیے صاحب کوئی بات نہیں ہے ہم بھی پہنچ ہی جائیں گے پیسنجر ٹرین میں صحیح یہ ہو جائے گا ہمارا ضرورت رندانہ اس کو نہیں ہے لیکن وہاں تک تو پہنچا تو رہے گا اور وہاں یہ کیا اب دوسری جگہ یہ کہہ رہے لیکن اس کی تکلیف میں حضور نہیں پہیلا بھی برا آہستہ آہستہ جا رہی ہے یہ ساری چیزیں بھی ہیں لیکن اس کے باوجود دروازے کے باہر جا کے کھڑا کر دیتی ہے جو کہی ہے اب یہ دیکھیے وہی عقل کی تنقید جو ہے وہ یہاں ہے یہ عشق بات تو قرآن میں بھی کہیں وہاں تو ساری بات ہی اصل جہاں بھی پہنچانا ہے باہر ہاتھ دہی کی علم کی روشنی میں عقل میں پہنچانا ہے آپ کو پہنچانا ہے جو بھی منزل ہے اس کی لیکن یہاں یہ عقل کی تنقید جب آ گئے مقابلہ اس کا تو اب وہاں اس کے تقریر میں حضور ہیں نہیں رکھ دیا اس کو باہر ہی یہاں, یہاں بھی یہ بھی لے رہے ہیں چلیے ترس سے راہ کیوں کو عقل کی کیفیت یہ ہے کہ راستے کے خطرے سے وہ اندھی کی طرح چلتی ہے جیسا اندھا قدم قدم بھی بےچارہ ڈرتا ہے نا یہ پتا نہیں یہاں کیا ہے یہاں کیا ہے نرم نرمک صورت مورے رکھ چوٹی کی چال چلتی ہے سچا اچھا ہی صحیح گڈھے پہ ہی صحیح تو جاؤ گے گرحا پہنچ جاؤں گے تاخیر پہ سیدھا تر بھر رنگوس یہ کیوں کیا خوبصورت شیر ہے یہ